رحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الشريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا افتروا خطابروا خرابطوا ورقوا الله أعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خباة يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خباة يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه صلى الله العظيم وقلقنا رسوله الصادق القوي الأمين محفرم نساهدين إسلام أنصار مهاجفين تفریح کے طالبان پاکستان کے رضاکاروں جان مساروں اور, اور, اور برکاتہ اللہ جلد جلا لگو نے ہمیں رش عبادت کے لیے قبول کیا ہے یہ انتہائی عظیم عبادت ہے ہم اس پر اللہ جلد جلا شکر ادا کرتے ہیں شریعت للہ مختلف کھڑے ہوئے ہیں جس میں شریعت کے مخالفین بہت زیادہ میں ہیں اس حالت کو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجیب مبارک میں غریب سے حالت میں شروع ہوا جب کہ وہ اجنبی تھا اور لوگوں کے لیے تھا بنا تھا کما تھا اور جس طرح شروع میں اسلام کمزوری کے حالت میں تھا بیگاندیت کی, کی حالت میں تھا اسی طرح دوبارہ بھی کمزوری کی حالت میں لوٹ آئے گا صلی اللہ علیہ وے بچار کو غریبوں کو یعنی اجنبیوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو جن کو لوگ تاجدے کی یہ زمانہ پیسے کمانے کا ہے لیکن یہ مجاہدین اپنی جانے اللہ کے راستے میں فراہم کر رہے ہیں غربا وہ لوگ ہیں جن کو سے نکال دیا جاتا ہے جن کو اپنے غربا اللہ اللہ کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربا وہ, وہ لوگ ہیں جو سے نکل جاتے ہیں خاندانوں میں اپنے محل و عیال کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں یا میں یہ ہے کہ ان کو نکال دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے حدیث میں یہ آتا ہے کہ اراپا وہ لوگ ہیں کہ جن کی جانچ کرنے والوں سے زیادہ ان کے مخالفت کرنے والے ہوں گے اور ان کی ناظرانی کرنے والے ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے ان کے ساتھ جتنی کرنے والے ان سے چھٹی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے ان کی نیا کرنے والوں سے ان کے خرچ کرنے والے زیادہ ہوں گے اس لیے میرے گاڑیوں اللہ جلادوائشوں میں امتحانات اور اطلاعات میں صبر کرنا چاہیے کا ثبوت دینا چاہیے مگر ہمارے مخالف زیادہ ہیں ہمارے جسم زیادہ ہیں ہم عدیم زیادہ ہیں اور ہماری باتوں کو ماننے والے کم ہیں اور نہ ماننے والے زیادہ ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ تو ہم ہاں رسول اللہ صلی اللہ کی بشارت کے ہیں ان کی, کی ہیں جو کہ ہم نے فرمایا ہے اردو کا ریل یعنی جنت کی بشارت کو غریبوں کو یہ غریب اردو والا غریب نہیں ہے بھائی سیازی والا غریب ہے جس زمانہ میں پہلے سے بتا آ رہا ہوں ہین طباء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی باتوں کو لوگ اجنویز سے دیکھیں گے اور جن کی باتوں کو لوگ سنیں گے کچھ عجب کریں گے کہ زمانے میں جس کے ذریعہ دور ہے لوگ ریالوں سے ہموں اور ڈالروں کی خاطر بال بچوں سے دور رہتے ہیں ہی ہی, اسلام کی خاطر جان دینا اور شیرت انگیز میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ سب انہیں غربا میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں غربا میں شامل کرنا ہے اس کے بعد دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا حق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے حمایت کرنے والے اکثریت میں ہو یہ تو جمہوریت اور کا قانون ہے کہ جس کی اکثریت ہو اسے ہے جس کی اکثریت نہ ہو ہو چاہے کتنا ہی متفلوں کا نہ ہو اسے حقدار نہیں سمجھا جاتا لیکن اسلام کا قانون اس سے مختلف ہے اسلام کا قانون को کو دیکھتا ہے اکثریت کو نہیں دیکھتا تعداد کو نہیں دیکھتا بلکہ اقسانیت کو دیکھتا ہے है کی طرف ہے ثقافت کی طرف ہے دیکھتا ہے اس لیے ہمیں اس بات سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد کم ہے یا ہم کمزور ہیں یا ہماری کوئی حمایت نہیں کر رہا ہے یا کوئی ملک سے تسلیم نہیں کرتا ہے ہمیں ان ملکوں سے حمل کرنا نہیں اللہ تعالی کی سنت ہے کہ اللہ تعالی وقت غلبہ دیتا ہے۔ حاکم بننے والے لوگ اگر ستق ہو جائیں تو وہ جاہید ہیں، ظالم ہیں۔ اور اگر وہ جاہل ہیں اور ان کو حکمرانی مل جائے تو وہ بھی وہ ظالم ہیں۔ وہ نہیں کہتے بھی جو جب اللہ کے راستے میں لڑتا ہے, جو وہ صحیح ہے، یا وہ, آتا ہے، اللہ جب وہ ہے، جب اسے بہت بڑا کریں گے میرے سرکیو سب دعوت جب کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ مکے میں دعوت شروع کی تو اسلام دعوت شروع کی آپ کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ کھڑے ہوئے ایک وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑایا کرتے تھے لہو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو کرتے تھے ان کو سجاب اور دوسرے پڑھا ہاں کرتے تھے ان کو مجنون اور دیوانہ پڑھا ہاں کرتے تھے پرانے ترین کی, کی مختلف رعایتوں میں اس کا موجود ہے دوسرے قسلم کے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کرتے تھے اور بدنام کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صنع والی وسلم کی تعلیم اور تبدیل کو انسان کا علم عَلَيْهِ ہے جو اس میں ہے اور دوسرے مدد کی ہے اور کوئی کہا کرتا یہ کیسا پیغمبر ہے اس پیگمبر کو کیا ہوا ہے یہ ہماری خصرہ ہے اور بازاروں میں تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی کے درمیان ڈالتے تھے مختلف طریقے تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور تو کی راوت دیا کرتے تھے تو وہ رسوم اور مختلف جنات کی جیسے لوگوں کو دکھانے لگتے میرے ساتھیوں سب کتاب بھی ہوگی سوچ کے مقابلے میں یہ تین چیزیں ضرور آئیں گی ہمیں بھی ہمارا بلند کیا ہے اس لیے ہمیں مشکلات بعض لوگ ہمارا مذاق پڑتے ہیں ہمیں جھوٹا کہتے ہیں ہمیں بیوقوق کہتے ہیں ہمیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے بلکہ یہی یہ وہی پرانی سنجھتے ہیں یعنی یہ وہ سنجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کے پاس جاری رکھی ہے اور امبیا کے, کے پاس جاری رکھی ہے اسی طرح اور ہماری تعلیمات کو ہمارے موقع کو ٹی وی ریڈیو وغیرہ میں بیان کیا جاتا ہے ہمارے موقف کو غلط انداز کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اگر ہم کسی کو مارتے ہیں تو ہمیں ظالم قرار دیا جاتا ہے حالانکہ جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہو اس کا نہیں کیا جاتا اسی طرح جب ہم ہاں جہاز کی دعوت دیتے ہیں چاہے وہ ہو چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو چاہے وہ عملی ذریعے ہو تو بعض لوگ خوش مدمت کرتے ہیں اور اس کی مہارت کرتے ہیں اور اس کے قابل میں اپنے غلط اعمال کو آگے گی میرے ساتھیوں یہ انہیں باتیں نہیں ہے اس لیے ہمیں ان باتوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ٹی وی ریڈیو وغیرہ کی باتوں میں شیریت یا نکلا رہیں گے قائم کریں گے ہم آگے ان شاء اللہ ڈرتے رہیں گے اور شہید ہو کر اپنے رب سے جانیں گے ان شاء اللہ تیسری بات میرے है یہ ہے کہ کو یہ اعتراض بیٹا ہو رہا ہے اعتراض تو نہیں ہے بلکہ بیٹا ہو रहा है ہمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی تار کوئی کاروائی ہے تو ہوا کہ ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات ساتھی اس طرح کے سوالات کو چلتے ہیں جن میں یہ سوال نہیں ہے है شیشانی کو سنتا ہے یہ شیشانی گزرنا اس لیے ہے کہ ہم انسان ہے اور جسان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے ظاہر ہے کہ ہم جس طرح بخار کے ساتھ جنگ جس میں مصروف ہیں اسی طرح کے خلاف بھی جنگ میں مصروف ہیں اور پیسان کے خلاف بھی جہاز مصروف ہیں یہ لوگوں کو جہریت کی को میں سمجھنا چاہیے میرے ساتھ جہاز ہر قسم کی की کی عبادت ہے جہاز صرف لڑائی کا نام نہیں ہے جہاز صرف ڈرائیونگ کرنے کا نام نہیں ہے है। صرف ماسٹر اور دوست کی گولی مارنے کا نام نہیں ہے کی مشر ہے سب سے پہلی بات یعنی انسان کے لیے مہاجر ہونا چاہیے یا انصار ہونا چاہیے یا گھر بار چھوڑنا چاہیے یا دین کے خاطر گر بار چھوڑ کے در بار در آنے والوں کی اس کو امداد کرنی چاہیے کہ انسان کی دو چکر ہو سکتی ہیں اس کی زندگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا وہ مہاجر ہو یا وہ انصار ہو الحمد للہ السلام کے فرق کرن سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھائی و بہنوں کی انصاء و مہاجرین کی سے ہمیں یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مثلاً میں مہاجر ہوں الحمد للہ بہت بڑے انصاف کے درمیان دیکھا ہوا ہوں اور آپ حضرات انصار سے میں مخاطب ہوں اور حضرات مہاجرین سے بھی میں مخاطب ہوں یہ اللہ تب کا فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے نصرت کی حکومت کو ہمارے درمیان ذہن جائید یعنی جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا جہاز کے لیے تیار کرنا یہ جسمانی طور پر ہوتا ہے یعنی ٹریننگ کرنا دوڑنا مشق کرنا اور انجا عائد کرنا اسی طرح ایمانی طور پر بھی ہوتا ہے ایمانی طور پر تیاری یہ ہے مختلف بیانات جو کہ اکثر علم کے بیانات ہوں ان کو سننا اور رسائش کا مطالعہ کرنا قرآن کریم کا مطالعہ کرنا حدیث کا مطالعہ کرنا یہاں کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ سب کے سب جائیداد میں شامل ہے نمبر تین جبارت، اصل میں ہمارا موضوع یہی ہے کیونکہ اس کو چھوٹے نمبر پر بیان کریں گے چھوٹے نمبر کو تیسرے نمبر پر بیان کرتے ہیں تیسرے نمبر پر جو چھوٹے نمبر کی بات ہے وہ ہے یعنی اللہ کے راستے میں جانا، اللہ کے راستے سے لڑنے کے جو مختلف قسم کی شکلیں ہیں وہ آپ حضرات بہت طرح اور بہوبری جانتے ہیں الحمدللہ عمل بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابق ختم کرنا ہے یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اسلامی سرزمین اور اسلام کے پاس بنے ہوئے مورچوں پر جڑ پر رہنا اور جسم کے خلاف مورچوں پر بیٹھنا اور پہرے دینا امیر نے آپ کی کہیں بھی تشکیل کر دی ہو جہاں جنگ نہ ہو وہ رواج میں آتا ہے مطلب امیر اگر آپ کی تشکیل کے لیے کر دے امیر اگر آپ کی تشکیل راستے کے لیے کر دے امیر اگر آپ کی تشکیل پشاور کی طرف کر دے جانچے کی طرف کر دے جہاں جنگ نہیں ہے یہ سب راغ کا ہے اب اس راس کی حالت میں آپ چاہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے دوسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر کی آپ کر رہے ہیں آپ کے تمام آزارت میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ کا ایک رات کی ریاض اللہ کے راستے میں چہرے دینا یہ دنیا اور دنیا میں جتنا کچھ ہے اس سب سے اثر ہے دنیا میں جتنا کچھ ہے آپ کو اندازہ اس کا ہے گاڑیاں ہیں سونے ہے زیورات ہے مختلف قسم کے بڑے بڑے ملک ہیں، ہے، مال ہے، دولت ہے اور بھی بہت ان تمام چیزوں سے آپ کا ایک رات اور ایک دن پہرے پہلے دیکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحاد کے مطابق دنیا اور دنیا میں جو قریب ہے اسی طرح ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ریفا پیوم ایک دفت اور ایک رات اللہ کے راستے میں سہرے خیر و سیام ہی، ایک کے روزے اور ایک مہینے کی نماز پڑھنے سے جن کو جب کی آگ نہیں پھوجے گی لیا دیت وہ آنکھ جو کہ پنجاب کے راستے نے ہمیں سب کی دعوت میں رہنا چاہیے اور لوگوں کے ہزار بڑھانے سے اور لوگوں کے لوگوں کرنے سے اور رکاوٹیں ڈالنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے نمبر دو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں جہاز کی کی ہے نمبر تین ہمیں اپنے مورسوں میں پہرے کو مضبوط کرنا چاہیے اس لیے کہ پہرے دینا یہ بیکار کام نہیں ہے مورسوں میں بیٹھنا یہ بیکار کام نہیں ہے بلکہ یہ اجازت ہے آتا ہے کہ آٹھ سال نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر عبادت اللہ کے راستے دیکھیے ساتھیوں اور مشقت والی راستوں ہیں اور اس کے باوجود ہمیں ایک دشمن کے سامنے بچنا ہے سامنے کا مظاہرہ کرنا ہے آخر میں ایک آج کا ختم کرتا ہوں اپنا درج لگو کا اچھا ہے پڑھنے میں اور دشمن کے ساتھ میں سستی گت کرو ان کا الگ ہونا اگر تمہیں تکلیف سوچتی ہے یہ اللہ جلال الحو کا کلام ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اگر تمہیں مشقت ہوتی ہے اگر تمہیں سردی ہوتی ہے تو انا چلمون کو بھی تکلیف ہو رہی ہے ان کو بھی مشقت ہو رہی ہے ان کو بھی سردی چل رہی ہے جیسے کہ تم رہی ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ جلا جلال نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا ہے اللہ جل جلال نے کو صاف کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے جیسے کہ مواقع کسو تو سردی میں سردی کے موسم میں پہرے دینے پڑ رہی ہے ان کو چہرہ دینے پڑ رہا ہے اسی طرح ان کو مذہبی ہے ان کو تجیف ہے ان کو خوف ہے ان کو ڈر ہے اور وہ تو وہ تو آپ تو اپنے وطن میں ہیں وہ تو بے وطن بھی ہیں اور زیادہ تکلیف ہے اور وہ اگر مر گئے ستی ناکام आ زندہ رہے سب بھی ناکام ہے آپ تو زندہ رہے को کامیاب ہیں اور ارجون اور تم لوگ اس چیز کی امید رکھتے ہو اس کی رکھتے ساتھی مہاجرین اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہیں اللہ سے رضا کی امید رکھتے ہیں اللہ کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سے ہماری ملاقات عفادت میں ہو وہ ہم سے خوش ہو تو ہم سے ناراض نہ ہو ہم جب اللہ سے اتنی زیادہ امیدیں رکھتے ہیں ہمیں اور بھی زیادہ استفامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے نفاذ روز کے کتے اور یہود اتنی زیادہ قبانیاں دے سکتے ہیں تو ہم ایسے پڑتے رہے ہیں یار دوستوں میں ایک مثال لکھتا ہوں اور یہ مثال اصل میں ایک سوال ہے سوال یہ ہے کیا ہم پاکستان کے دشمن ہیں جواب اس کے یہ ہے کہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے تمہارا اپنا وطن ہے تم اس کی نہیں ہے انسان جب گھر بناتا ہے تو وہ گھر اس لیے بناتا ہے تاکہ اس میں آرام کے ساتھ زندگی گزار سکے لیکن اگر اس گھر کی دیواریں ہلنے لگے اور چھت چڑھے رکو کی حالت میں ہو پھر گرنے لگے ظاہر سی باتیں ہے تمالی کی مکان ری کی مکان گھرائے گا اس کی دیواروں کو گرائے گا کو گرائے گا حالانکہ بڑا بچہ بھی کیا ہے قربانی کی ہے مزدوری کی, کی, کی ہے لیکن وہ اس گھر کو گرائے گا اور دوبارہ سے بنیاد کو ٹھیک کرے گا دیوار کو ٹھیک کرے گا اور دھوپ کو دوبارہ سے لگائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ گرا رہا ہے تو کیا وہ اپنے گھر کا دشمن ہے اسی طرح ہم اپنے وطن اور اپنے ملک کے نہیں ہے وطن کے بعد یہاں بشور تعارف کی جا رہی ہے ورنہ اسلام میں وطنیت اور وطن ترقی کا کو کوئی تصور نہیں ہے لیکن بشور تعارف بشور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ورنہ ہم تمام دنیا کے حکمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ پاکستان میں آؤ یہ تمہارا وطن ہے یہ تمہارا यहां ہے تم یہاں آ کر جہاز کروڑو حکومانوں کو فکر کرو نفاق کو فکر کرو اور اسلامی نظام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو تو جو جہاز ہم سن رہے ہیں جی کے نظام تی طرح ہے یہ جیسے کہ مناتا جو ہے اس کے ہو وہاں کو بنایا پاکستان پہ مدد کیا نعرے سے لیکن جب नारा بن گیا تو یہ نعرہ بالکل دل کی یہ نعرہ بے روپ ہو گیا اور اس کی جان میں کچھ کام کہیں نہیں اور قانون کہیں رہی اللہ کی نہیں رہی تو اس لیے الحمد للہ اگر ہمارا جہاز تاخیر ہوئی ہے الحمد للہ سے معافی مانگتے ہیں پھر بھی ایک الحمد للہ شروع ہو چکا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اب ہم پاکستان کے سنیاد میں اپنے خون کو ڈال کر قربانیوں کی دیوار خرید کر کے اہریت کی چھت لگانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے مسلمان برینوں کو کی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں حکران یہ ہے کہ ہم کی پاکستان کے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہم پاکستان کے مخلص دوست حکمران ہیں جنہوں نے, نے اپنے وعدے سے انتراف کیا ایمان شکوا بیان پرانے ہو اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ ان شام بنائے اور مہاجرین اور تبدیل طالبان پاکستان کے تمام مجاہدین کو اللہ تعالیٰ فرمائیں اور دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو بھی پاکستان کی طرف متوجہ اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کوابق قدم فرمائے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں جمع کیا ہے اس طرح کے اور بیٹھنے کی توفیش دی ہے وزیرستان کیسائی کی, کی توفیقستان اور عربستان وغیرہ کی ملائے مجھے بیٹھنے کی توفیق بھی ہے اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو خیرا والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ mm -hmm.